ان شاء اللہ پھر ہم درس قرآن کا سلسلہ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں آپ بالکل فرمائیں توبہ کی آیت نمبر 81 سے درس کا آغاز ہے وہ کرنا ہے الشیطان للہ بسم الله الرحمن الرحيم خرح المخلقون بمقعدهم خلاف رسول الله وقرهوا أن يجاهدوا بأمضالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرف قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون سدیملا رتوبی افسل تو نبی الله آئسریاسی اسلاوق کا شرف حاصل کیا ہے ترجمۂ تنزول ایمان سماعت پیچھے رہ جانے والے اس پر خوش ہوئے کہ وہ رسول کے پیچھے بیٹھ رہے اور انہیں گوارہ نہ ہوا کہ اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں لڑیں اور بولے اس گرمی میں نہ نکلو تم فرماؤ جہنم کی آگ سب سے سخت گرم ہے کسی طرح انہیں سمجھ ہوتی دیکھیے یہ آیت ان منافقین کی مذمت میں نازل ہوئی جو غزوہ تبوک میں نبی پاک علیہ السلام اور صحابہ کے ساتھ نہیں گئے تھے اور پیچھے بیٹھے رہ گئے تھے اور ان کو اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں جہاز کے لیے نکلنا ناگوار ہوا تھا اور بعض منافقین نے بعض سے کہا اس گرمی میں نہ نکلو کیونکہ غزوہ غزل کی طرف روانگی سخت گرمی میں ہوئی تھی اس وقت پھل پک چکے تھے اور درختوں کا سایہ اور پھل اچھے لگتے تھے اللہ نے اپنے رسول سے فرمایا کہ ان سے کہیے کہ جہاد سے پیچھے رہنے کی وجہ سے تم جس جہنم میں جانے والے ہو وہ اس گرمی سے بہت زیادہ گرم ہے جہنم کی گرمی اور تپش کے متعلق حدیث سنیں حضرت سیدنا ابو ہریرا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں مبتع امام مالک اور بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو آدم جس آگ کو جلاتے ہیں وہ جہنم کی آگ کے ستر حصوں میں سے ایک حصہ ہے اور ترمزی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہوریرا رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ہزار سال تک دوزخ کی آگ کو بھڑکایا گیا حتیٰ کہ وہ صرف ہو گئی پھر اس کو ایک ہزار سال تک بڑھکایا گیا حتیٰ کہ وہ سفید ہو گئی پھر اس کو ایک ہزار سال تک بڑھکایا گیا حتیٰ کہ وہ سیاہ ہو گئی پس وہ سیاہ تاریک ہے اللہ رب العزت فرما رہا ہے پل یب شکو قدی رنگ و یل بکو وبو کسی رنگا تو انہیں چاہیے تھوڑا ہنسیں اور بہت روئیں بدلہ اس کا جو کماتے تھے اللہ اکبر کبیرہ دیکھیے یہاں جو فرمایا گیا ہے کہ انہیں چاہیے تھوڑا ہنسیں اور بہت روئیں مراد یہ ہے کہ دنیا میں خوش ہونا اور ہنسنا چاہیے کتنی ہی دراز مدت کے لیے ہو مگر وہ آخرت کے رونے کے مقابل تھوڑا ہے کیونکہ دنیا فانی ہے اور آخرت دائمی ہے اور باقی ہے جزا ہم بدلا اس کا جو کماتے تھے آخرت کا رونا دنیا میں ہنسنے اور خدیث عمل کرنے کا بدلہ ہے حدیث میں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم جانتے ہو جو میں جانتا ہوں تو تھوڑا ہنستے اور بہت روتے حضرت سیدنا ابو حلیرا رضی اللہ کا عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوں جن کو تم نہیں دیکھ سکتے اور میں ان چیزوں کو سنتا ہوں جن کو تم نہیں سن سکتے آسمان چرچرا رہا ہے اور اس کو چرچرانے کا حق ہے جس میں ہر چار انگشت پر ایک فرشتہ اپنی پیشانی کو اللہ تبارک و وطالعہ کے لیے سجدے میں رکھے ہوئے ہیں اللہ کی قسم اگر تم ان چیزوں کو جان لو جن کو میں جانتا ہوں تم کم ہنسو اور رو زیادہ اور تم بستروں پر عورتوں سے لذت لینا چھوڑ دو اور تم اللہ سے فریاد کرتے ہوئے جنگلوں کی طرف نکل جاؤ حضرت سیدنا ابو ذر ضرضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کاش میں ایک درخت ہوتا جس کو کاٹ دیا جاتا اللہ اللہ اللہ آیت نمبر تریا کی ہے توبہ رجاعت اللہ کو ختم محبوب اگر اللہ تمہیں ان میں سے کسی گھروں کی طرف واپس لے جائے تم سے جہاد کی نکلنے کی اجازت تو تم فرمانا کہ تم کبھی میرے ساتھ نہ چلو اور ہر گز میرے ساتھ کسی دشمن سے نہ لڑو تم نے پہلی دفعہ بیٹھ رہنا پسند کیا تو بیٹھ رہو پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ تو دیکھیے اس سے پہلے آیتوں میں اللہ نے منافقوں کے برے کاموں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف ان کی سازشوں کا بیان فرمایا تھا اور یہ بتایا تھا کہ مسلمانوں کی بلائی اس میں ہے کہ منافق ان کے ساتھ کسی قصبے میں نہ جائیں کیونکہ ان کا کسی قصبے میں شریک ہونا انواع اقسام کے شر اور فساد کا موجب ہوتا ہے اب اللہ نے فرمایا اگر آپ کو اللہ تعالی منافقین کے کسی گروہ کی طرف واپس لائے منافقین کے گروہ کی قید اس لیے لگائی کہ مدینے میں مختلف مسلمان بھی موجود تھے جو معذور تھے اور عذر کی وجہ سے میں نہ جا سکے تھے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں واپس آئے اور یہ منافقین آپ سے پھر کسی غذبے میں شریک ہونے کی اجازت طلب کریں تو آپ کہہ دیں کہ تم اب کبھی بھی کسی قصبے میں میرے ساتھ نہیں جا سکو گے یہ ارشاد ان کے نفاق کے اظہار ان کی اہانت اور مذمت اور ان پر لعنت کرنے کے قائم مقام ہے کیونکہ جب انہوں نے جھوٹے ہیلے بہانے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد نہ شریک ہونے کی اجازت طلب کی تو ان کا چھپا ہوا کفر ظاہر ہو گیا کیونکہ دین اسلام میں مسلمانوں کی جہاد کی طرف رغبت کو سب کو بدا معلوم ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آئندہ ان کو جہاد میں شکت سے منع فرمانا اس لیے تھا کہ مسلمان ان کے شر اور فساد اور ان کے مکر و فریب اور ان کی سازشوں سے محفوظ رہیں اور چونکہ یہ پہلی بار یعنی غزوہ تبوک میں اس بات کو پسند کرتے تھے کہ مدینے میں معذوروں کے ساتھ بیٹھے رہیں تو وہ آئندہ بھی اسی کو پسند کریں گویا جب ایک بار انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جہاد میں جانا پسند نہیں کیا تو ان کی سزا ان کو یہ دی گئی کہ اب اگر آئندہ یہ اے محبوب علیہ السلام آپ کے ساتھ جانا چاہیں گے پھر بھی ان کو اجازت نہیں ملے گی تو اس فائد سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص کو یہ معلوم ہو جائے کہ کوئی شخص اس کے خلاف سازشیں کرتا ہے تو وہ آئندہ اس کو اپنا رفیق اور مصاحب بنانے سے گریز کرے میرا رب ارشاد فرما رہا ہے اور <تصفح> ان <فَاشِقُون> میں سے کسی کی میج پر کبھی نماز نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا بے شک اللہ اور رسول سے منصر ہوئے اور کس کے ہی میں مر گئے اللہ اللہ یہ شاہد میں نبی پاک علیہ السلام کو منافقین کے جنازے کی نماز ان کے دفن میں شرکت کرنے سے منع فرمایا گیا اس سائز سے ثابت ہوا کہ کافر کے جنازے کی نماز کسی حال میں جائز نہیں اور کافر کی قبر پر دفن اور زیارت کے لیے کھڑے ہونا بھی ممنوع ہے اور یہ جو فرمایا کہ خسک ہی میں مر گئے یہاں فسک سے کفر مراد ہے قرآن میں اور جگہ بھی فسک بنانا کفر وارد ہوا ہے کافی کے جنازے کی نماز جائز ہے اس پر صحابہ اور تابعین کا جماع ہے اور اس پر علماء صارح کا عمل اور یہی اللہ سنت کا مذہب ہے اس آج سے مسلمانوں کے جنازے کی نماز کا جواز بھی ثابت ہوتا ہے اور اس کا فرض کفایہ ہونا حدیث مشہور سے ثابت ہے جیسے شخص کے مومن یا کافر ہونے میں شبہ ہو اس کے جنازے کی نماز نہ پڑی جائے جب کوئی کافر مر جائے اور اس کا ولی مسلمان ہو تو چاہیے کہ بطریق مسنون غسل نہ دے بلکہ نجاست کی طرح اس پر پانی بہا دے اور نہ کفن مسنون دے بلکہ اتنے کپڑے ملے لپیٹ دے جس سے سطر چبھ جائے اور نہ سنت طریقے پر دفن کرے نہ کے سنت قبر بنائے صرف گڑا کھود کر دبا دے اور یہ عبداللہ بن ابئی کے مناسبوں کا سردار تھا جب وہ مر گیا تو اس کے بیٹے نے جو کہ صحابی تھے انہوں نے یہ خواہش کی کہ نبی پاک علیہ السلام ان کے باق کو کفن کے لیے اپنی مبارک عنایت فرما دیں اور اس کی نماز جنازہ پڑھیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ حرض کے خلاف تھی لیکن تو کہ اس وقت تک ممانس نہیں ہوئی تھی اور حضور کو علم تھا کہ یہ عمل مبارک ایک ہزار آدمیوں کے ایمان لانے کا باعث ہوگا اس لیے حضور علیہ السلام نے اپنی کمیز کی عنایت فرما دی اور جنازے کی شرکت بھی جنازے میں شرکت بھی کی کمیز دینے کی ایک وجہ یہ لکھی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چٹا حضرت عباس جو بدر میں اسیر ہو کر آئے تھے تو عبداللہ بن بنائی نے اپنا کرتا انہیں پہنایا تھا حضور اس کا بدلہ کر دینا بھی منظور تھا اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس کے بعد پھر کبھی نبی پاک علیہ السلام نے کسی منافق کے جنازے میں شرکت نہ کی اور آقا علیہ السلام کی وہ مسلحت بھی پوری ہوئی چنانچہ جب کپار نے دیکھا کہ ایسا شدید الاضاوت شخص جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتے سے برکت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے عقیدے میں بھی آپ اللہ کے ابیب اور اس کے سچے رسول ہیں یہ سوچ کر ہزار کافر مسلمان ہو گئے یاد رکھیے اس کا منافق ہونا کفر کی وجہ سے تھا وہ منافق اعتقادی تھا اور علیہ السلام کی مبارک کمیز لینے سے یا نماز جنازہ پڑھنے سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑ سکتا تھا کیونکہ وہ کافر تھا اس کی وجہ سے نہیں بلکہ ان ہزار آدمیوں کو ایمان لانے کے سبب کے طور پر نبی پاک علیہ السلام نے نماز جنازہ جو ہے وہ پڑھائی یہ بات یاد رکھیں اب اس پر تحقیقی گفتگو بہت ہو سکتی ہے علماء کی اس پر رائے اس پر مطلب جو ہے وہ بہت زیادہ مطلب تفصیلات بیان کی جا سکتی ہیں لیکن بہرحال یہاں پر جو چند کریمات ہم نے ادا کیے ہیں کوشش کی ہے کہ جامع ہوں اسی پر استفاع ہے میرا رب ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر پچاسی ولا تو عجیب کا دنیا و تزحقہ کافی ہوں اور ان کے مال یا اولاد پر تعجب نہ کرنا اللہ یہی چاہتا ہے کہ اسے دنیا میں ان پر ببال کرے اور کفر ہی پر ان کا دم نکل جائے اللہ اکبر کبیرہ و عزا سورتم انجا رسول اور جب کوئی سورت اترے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ہمراہ جہاد کرو تو ان کے مقدور والے تم سے رخصت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں چھوڑ دیجیے کہ بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ ہو لیں اور اسی طرح ستاسی میں فرمایا ردو خوا دقی انہیں پسند آیا کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ ہو جائیں اور ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی تو وہ کچھ نہیں سمجھ یعنی ان کے قروف اختیار کرنے کے باعث محر سب کی گئی کچھ نہیں سمجھتے مراد ہے کہ جہاد میں کیا فوج و سعادت اور بیٹھ رہنے میں کیسی ہلاکت ہے وہ اس بات کو نہیں سمجھ رہے اللہ اکبر کبیرا اور اسی طرح آئے نمبر اٹھاسی اور نواسی ہے رسول رسول جاؤں ان خوش ولاح اک الحم الخیرات اولا اکم المفل لیکن رسول اور جو ان کے ساتھ ایمان لائک انہوں نے اپنے مالو جانوں سے جہاد کیا اور انہیں کے لیے بلائیاں ہیں اور یہی مراد کو پہنچے جنات من جناتی حل ذالک فوج العظیم اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہے بہشتے جن کے نیچے نہر رواں ہمیشہ ان میں رہیں گے یہی بڑی مراد ملنی ہے سبحان اللہ یاد رکھیے ہر چیز ضد سے پہچانی جاتی ہے اپنی ضد سے اور قرآن کا اسلوب ہے کہ وہ کافروں اور منافقوں کی صفات بیان کرنے کے بعد مومنوں کی صفات کا ذکر فرماتا ہے اور کافروں اور منافقوں کی سزا کے بعد مومنوں کی جزا کا انعامات کا ذکر فرماتا ہے پہلے بیان فرمایا تھا کہ منافق ہیلے بہانے کر کے جہاد سے بھاگتے ہیں اور ان کی سزا دوزر ہے اب فرمایا کہ مومن اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں اور ان کی جزا جنت ہے سبحان اللہ اللہ, اللہ رب الف فرما رہا ہے آیت نمبر کا منہم عذاب علیم ترجمہ تنظیل ایمان اور بہانے بنانے والے گوار آئے کہ رخصت دی جائے اور بیٹھ رہے وہ جنہوں نے اللہ و رسول سے جھوٹ بولا تھا جلد ان میں کے کو دردناک عذاب پہنچے گا تو اس سے پہلی آیتوں میں مدینے میں رہنے والے منافقوں کے احوال بیان فرمائے تھے اب مدینے کے ارد گرد رہنے والے دیہاتیوں کا آل بیان کیا جا رہا ہے امام فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہاں مربوز شخص ہے جو کسی کام کی کوشش کرنا چاہے لیکن اس کو ازر درپیش ہو اور اسی طرح یہاں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ دنیا میں قتل ہونے کا اور آخرت میں جہنم میں جانے کا دردناک عذاب ایسے لوگوں کو جو ہے وہ پہنچے گا میرا اب ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر ایک بلا ولا لا يجدون ما, اذا للہ ما من واللہ غفور رشین ذلیفوں پر کچھ حرج نہیں اور نہ بیماروں پر اور نہ ان پر جنہیں خرچ کا مقدور نہ ہو جب کہ اللہ مقدور کے خیر خواہ رہے نیٹی والوں پر کوئی راہ نہیں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے سبحان اللہ یہاں پر معذین کا بیان اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اور معذونین کی اقسام کیا ہیں یاد رکھیے قرآن کا اسلوب ہے ایک چیز بیان کر کے پھر اس کی ضد کو بیان کرنا اس اسلوب پر پہلی آیت میں ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو جھوٹے عذر پیش کرتے تھے اور اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے جن کو حقیقی آزار لاحق تھے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان سے جہاد کے اقسام ثاقب ہیں ان معذورین کی اللہ تعالیٰ نے تین قسمیں بیان فرمائی ہیں اول وہ ہیں جو بزن کے اعتبار سے تو تندرست ہوں لیکن بوڑھے ہونے کی وجہ سے کمزور ہوں یا وہ لوگ جو اپنی اصل فلکت کے اعتبار سے کمزور اور نہیب ہوں وہ ہیں جو بیمار ہوں ان میں اندے لنگڑے لولے اور اپاہج بھی داخل ہیں اور تیسرے وہ ہیں جو طاقتور تندرست ہوں لیکن ان کے پاس سواری اور زادے رہنا ہو جس کی وجہ سے وہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جہاد کے لیے سفر میں نہ جا سکیں اللہ اکبر اب اس پر معذورین پر احادیث بھی ہیں اور کئی احادیث ہیں نبی پاک علیہ السلام السلام نے ان سے متعلق ارشادات فرمائے آیت نمبر بانوے ہے اور نہ ان پر جو تمہارے حضور حاضر ہوں کہ تم انہیں سواری عطا فرماؤ تم سے یہ جواب پائے کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں جس پر تمہیں سوار کروں جس پر یوں واپس جائیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو ابلتے ہوں اس غم سے خرچ کا مقدر نہ پایا مقدور نہ پایا اللہ اللہ دیکھیے کیسا عشق کا جہاز, جہاز کا صحابہ کو ترجمہ دوبارہ سنیں اور نہ ان پر جو تمہارے حضور حاضر ہوں کہ تم انہیں سواری عطا فرماؤ صحاب رسول میں سے چند حضرات جہاز میں جانے کے لیے حاضر ہوئے انہوں نے حضور علیہ السلام سے سواری کی درخواست کی تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس کچھ نہیں جس پر میں تمہیں سوار کروں تو وہ روتے ہوئے واپس ہوئے ان کے لیے فرمایا گیا ہے لم علیہ کہ مطلب میرے پاس کوئی چیز نہیں جس پر تمہیں سوار کروں لم تفی دنت دم اِن اس پر جو واپس جائیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو اگلتے ہوں اس غم سے کہ خرچ کا مک نہ پایا سبحان اللہ سبحان اللہ عبادت سے محروم ہونے کی بنا پر رونا یہ بڑی سعادت کی بات ہے بہت بڑی سعادت کی بات ہے تو الحمدللہ للہ دسویں کی آخری آیت مقدسہ تلاوت کر رہا ہوں ان نام طویل و علن یسین ابنیا الخب اللہ علام مواخذہ تو ان سے ہے جو تم سے رخصت مانگتے ہیں اور وہ دولت مند ہیں انہیں پسند آیا کہ عورتوں کے ساتھ پیچھے بیٹھ رہے ہیں اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی تو وہ کچھ نہیں جانتے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ مواخذہ تو ان سے ہے جو تم سے رخصت مانگتے ہیں اور وہ دولت مند ہیں جنہیں جہاد میں جانے کی قدرت رکھتے ہیں باوجود اس کے بھی وہ نہیں جاتے اور ان کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی وہ کچھ نہیں جانتے مراد ہے کہ نہیں جانتے کہ جہاد میں کیا نفع ہے کیا ثواب ہے اللہ تعالیٰ کیا اجر عطا فرمائے گا لیکن وہ سستی اور فاہڑی کی وجہ سے یا منافقت کی وجہ سے جیات میں شرکت جو ہے وہ نہیں کرتے تو اللہ تبارک کا وطلہ کے فضل و کرم سے یہاں پر دسواں سفارہ ہمارا مکمل ہوا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے جمع المبارک کو انشاء اللہ تعالیٰ ہم حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی سیرت بیان کریں گے اور ہفتے سے ان اللہ تعالی اگر ذہن بنا تو ان شاء اللہ گیارہویں سپارے کا ہم آغاز کر دیں گے ورنہ پھر مدینہ تولیا ملتان شریف کے اجتماع کے بعد شروع کریں گے اور اجتماع تک ہم مختلف موضوعات پر انشاءاللہ بیانات کی سادت حاصل کریں گے جیسی ترکیب بنی انشاءاللہ ویسے ہم کریں گے انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور تیس سپاروں میں سے تھرٹی تھری یعنی دس ستارے الحمد ہمارے مکمل ہو گئے ہیں اللہ رب العزت قبول فرمائے آمین آمین آمین اللہ عامین روم میں موجود آپ بھائیوں سے درخواست ہے کیا آپ اگر کوئی شریعت ہی مسئلہ کرنا چاہیں تو ہینڈ ریز کر کے مائک پر آ سکتے ہیں الحمد للہ دعوت اسلامی کا بین الاقوامی عظیم الشان فقیب المثال اجتماع تیئیس چوبیس پچیس اکتوبر مدینہ اولیا ملتان شریف میں منعقد ہو رہا ہے آج بھی بدھ ہے بدھ کا دن تھا آئندہ بدھ کو اللہ نے کہا تو ہماری روانگی ہے آپ بھائی بھی ان اللہ تعالیٰ اس اجتماع میں ضرور بال ضرور شرکت فرمائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت دے آپ کی جان میں برکت دے اپنی کوششوں سے اور بھائیوں کو بھی سلسلے میں تیار کریں اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے وہ اس اجتماع پاک کے لیے تیاریاں کرنے اور دوسروں کو تیار کرنے کی صحافت نصیب فرمائے آمین جی اعظم بھائی تشریف لائی